جون ان کا لائے اس کے لیے اس سے بہتر سلا ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے